یہاں تک اللہ تبارک تعالی نے ان کے اس دعوے کی حقیقت واضح فرمائی تھی جو وہ مسلمانوں کے سامنے کیا کرتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں تو بتا دیا کہ مومن ہونے کے جو تقاضے ہیں ان میں سے کوئی وہ پورے نہیں کرتے اور اگر مومن ہیں تو ان کا ایمان بہت ہی بری باتوں کا ان کو حکم دے رہا ہے اب آگے ان کے دوسرے دعوے کی بڑی مدلل تردید ہے اور وہ یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں نہن ابنا اللہ و اور ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی اور ہم کبھی دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے یعنی جیسے بھی عمل کرتے رہے آگ ہمیں نہیں چھوئے گی اور اللہ تبارک مطالعہ ہمیشہ ہمیں جنت میں رکھے گئے اب اس دعوے کی تردید اگلی آیات میں فرمائی جا رہی ہے میں پہلے ہون آیات کی تلاوت کرتا ہوں پھر اس کا ترجمہ اور مختصر تشریل انشاءاللہ ارز کروں گا اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لکم الدار الآخرة عند اللہ خالصة من دون الناس فتمنب البوت ان كنتم صادقین وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَبْغُضُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِالْمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 أَكْثَرُهُمْ بل أَكْثَرُ لَا يُؤْمِنُونَ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لئے مخصوص ہے تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو اور انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے اللہ غالبوں کو خوب جانتا ہے یقیناً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 اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں یا آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں اللہ سبارک و تعالی نے ان آیات میں ان کے اس دعوے کی تردید فرمائی ہے جو وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ہم چونکہ اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی عذاب نہیں دے گا اور ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا آسانی سے امتحان اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو ذرا کھل کر علانیہ طور پر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ کیونکہ جب تم یہ کہتے ہو کہ آخرت کے گھر میں ہمارے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اور کہہ دو کہ ہم مرنے کو اچھا سمجھتے ہیں تاکہ اس آخرت کے گھر میں پہنچ جائیں سنا شباری تعالیٰ فرماتے کل اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے انکانت لقم و دار الآخرت الد اللہ خالص کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے یہ خالص ہے مندون الناس اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر فتمن نب تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ ان کن تم سادقین اگر واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو پھر آگے اللہ تبارک وطالعہ نے پیشگوئی فرما دی کہ وہ نہیں یہ تمنا ہو وہ ہرگز ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بیما قدمت عزیم ان اعمال کی وجہ سے یا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیج رکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیے ہیں اس کے ان کے اوپر اگر مر گئے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوگی تو اس واسطے وہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اب ایک ایسا دعویٰ قرآن کریم نے کر دیا جس کو جھٹلانا ان کے لیے بہت ہی آسان تھا وہ اگر ایک مرتبہ آ کر کہہ دیتے زبان سے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے لیکن ہم آپ کے سامنے کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں تو یہ کہہ دینا کوئی مشکل نہیں تھا اس تمنا کا اظہار کر دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جب یہ فرمایا ہے کہ وہ کبھی نہیں کریں گے اور تو اگر ہم نے وہ تمنا کر لی تو اسی وقت ہمیں موت آ جائے گی اور ظاہر کے کہ سے ڈرتے تھے تو اس واسطے زبان سے بھی انہوں نے تمنا کا اظہار کرنا کسی بھی طریقے سے گوارا نہیں کیا حالانکہ اللہ تبارک و نے یہ چیلنج دے دیا ان کو کہ اگر تم سچے ہو تو تمنا کر کے دکھاؤ بولا یہ تمنا لیکن اور ساتھ ہی فرما دیا کبھی نہیں کریں گے اور ایسے ہی آگے ایک سورہ جمعہ کے اندر بھی اللہ تبارک نے فرمایا بلا یہ نہ ہو وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے تو یہ چیلنج دے دینا اور یہ دعویٰ کر دینا کوئی آسان بات نہیں ہے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ چیلنج دے دینا کہ اگر تم تمنا کر کے دکھا دو گے تو گویا تم سچے ہو گے اپنے ایمان کے دعوے میں یہ بہت بڑا چیلنج تھا لیکن انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا ان میں سے کوئی فرد بھی آگے اور نہیں بڑھا یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں موت کی تمنا ہے تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَى <حَيَا> موت کی تمنا تو وہ کیا کرتے تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی ہرس دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے وہ مین الزین اشرف یہاں تک کہ ان لوگوں سے بھی زیادہ ہے کہ جو بت پرست ہیں بت پرست لوگ وہ بھی زندگی کی اتنی حوث نہیں کر رکھتے جتنا کہ یہ یہودی لوگ اپنے زندہ رہنے کو پسند کرتے ہیں بلکہ آگے اللہ تعالی نے احدہم ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ لو الف سنہ کہ وہ ایک ہزار سال عمر پائے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے وما من العذاب یہ بات اس کو عذاب سے دور نہیں کر سکتی ایو عمر کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے و اللہ بما بیما اور اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے تو یہ بھی بتا دیا کہ ان کو زندہ رہنے کی ہرس بہت ہے دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے لہٰذ تمنا تو یہ کیا کریں گے اور دوسرے یہ بھی بتا دیا کہ لمبی عمر پا لینا یہ انسان کو عذاب سے نجات نہیں دے سکتا اس کی کتنی ہی لمبی عمر ہو جائے لیکن اگر اس نے اعمال خراب کیے ہیں اس کے عقیدے خراب ہیں تو لمبی عمر پانے کے بعد جب وہ اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوگا تو اس کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی پھر آگے اللہ وبارک وتعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی ایک اور طریقے سے بھی تردید فرمائی ہے وہ یہ کہ تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے بیٹے ہو اللہ کے منتخب بندے ہو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو حالانکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سب سے مقرب فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے بارے میں تم صاف صاف کہتے ہو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان کے دشمن ہیں اور ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی تو اس وقت آپ نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ وہی حضرت جبریل علی السلام جو اللہ تعالی کے مقرب فرشتے ہیں وہ میرے پاس لے کر آتے ہیں جب یہودیوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ جبریل تو ہمارے دشمن ہیں ہم تو ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اگر کوئی اور فرشتہ وہی لے کر آتا تو ہوتا تھا کہ ہم بات مان لیتے لیکن یہ تو ہمارے دشمن فرشتے ہیں ابھی بےوقوفی کی بات انہوں نے کہی تھی تو اللہ سبارک و فرماتے ہیں کہ جب تم خود جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہو جب کہ جبریل رسد وسلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اپنا دشمن مانے تو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے کیونکہ اللہ سبارک و تعالیٰ ہی کی مقدس مخلوق ہے فرشتے تو جو کوئی ان کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا تو تم اللہ کے چہیتے کیسے ہو سکتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تم تقریب کرتے ہو اور ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہو تو فرمایا اے پیغمبر قل آپ کہہ دیجیے منکان ادوب ال لجبریل کہ اگر کوشد جبریل کا دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے وہ ہوا کرے فی الحل الا قلبک تو واقعہ تو یہی ہے کہ یہ کلام اللہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انہوں نے ہی تمہارے دل پر اتارا ہے یعنی علیہ السلام نے اتارا ہے نزلہ کلبی کبھی اللہ مصدق علی مابئی نے اور وہ کلام اس طرح اتارا ہے کہ وہ اپنے ایسے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے یعنی اس میں نبی آخر الزام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشیباوری کی جو بشارتیں ہیں یہ ان کو پورا کر رہا ہے اور وہ ہزن و بشرا للمؤمنین یہ ہدایت ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت ہے اور بشرا ہے یعنی خوشخبری ہے اس بات کی کہ ان کے ایمان عمل صالح کے نتیجے میں آخرت کی زندگی ان کے لیے بہترین ہوگی اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ لقد انضلنا علی کا آیات مبینات اور ہم نے آپ کے پاس ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو واضح کرنے والی وما یقف روبیحا ال الفاطقون اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں تو در حقیقت یہ لوگ جب ان آیتوں کا انکار کر رہے ہیں تو یہ اپنے نافرمانی کا ثبوت دے رہے ہیں اور اپنے اس دعوے کی تردید مہیا کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کے منتخب بندے ہیں پھر فرمایا کہ اواک الما آہد آہدن یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا اللہ سبارک و تعالیٰ سے یا اللہ کے پیغمبروں سے فریق منہم تو ان کے گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا اس عہد کو توڑ ڈالا بل اکثر ہم لا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں ہیں اس کے بعد اللہ سبارک و تعالی نے اگلی آیات میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتے اور آپ کی بات کو نہیں مانتے آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے اس کے بجائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کی کتاب کو تو یہ پیچھے ڈال دیتے ہیں اللہ تعالی کی کتاب کو تو پس پس ڈال دیتے ہیں یعنی تورات کو بھی کیونکہ تورات کے اندر نبی آخر الزام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیب باوری کی بشارتیں موجود تھیں اس کو بھی پس پوچھ ڈال دیتے ہیں اور خود یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی ہے اس کو بھی پس پوچھ ڈال دیتے ہیں گویا کہ ان کو اس ہی نہیں تھا اور اللہ کی کتاب کو پس پوچھ ڈالنے کے بعد پیچھے پڑے ہوئے ہیں کچھ ایسے جادو منتروں کے جو جادو ٹوٹکوں کے جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں اور بعض اوقات وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا ذکر کیا ہے آگے اللہ سبارکتا رہنے آگے کی آیات میں۔ ان آیات کی میں تلاوت کرتا ہوں اور پھر ترجمہ اور اس کی تھوڑی تشریف۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ نَبَغَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابُ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله براء صهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت بماروت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِظَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلَا ي وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس طورات کی تصدیق کر رہے تھے جب ان کے پاس ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پر سے پوچھ ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے اور ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علی شادلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاقین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان علی شاد نے کوئی کفر نہیں کیا تھا البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتقاب کیا کرتے تھے نیز یہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں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 کاٹ کے ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا ان آیا کریمہ میں اللہ تبارک تعالی نے یہودیوں کی ایک اور خامی کا اور بہت بڑی غلطی کا ذکر فرمایا ہے وجہ یہ کہ ایک طرف تو ان کے پاس اللہ کی کتاب تورات موجود ہے اگرچہ انہوں نے اس میں بہت سی تعریفیں کر رکھی ہیں لیکن اسی کتاب میں نبی آصر الزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشیح باوری کی خبریں بھی ہیں اور ان پر ایمان لانے کی تاکید بھی ہے اس کتاب کے ان حکام کو تو انہوں نے پسے پوچھ ڈال رکھا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اور اللہ تبارک و بطالہ کی جو کتاب قرآن کی شکل میں آئی ہے اس کی تقسیب کرتے ہیں اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کرتے ہیں اس کو تو پسے پوچھ ڈال دیا دوسری طرف وہ جادو ٹونے میں اتنے مصروف ہیں کہ جادو ٹونے ہی کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی کو راضی کرنے کی فکر نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر نہیں لیکن جادو ٹونے کے کاموں میں وہ بہت سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں اور یہ بات شروع سے چلی آتی ہے کہ یہودیوں کو جادو سے بڑی دلچسپی ہے اور ایسے جادو کرنے سے جس کو آج کل صفلی عمل کہا جاتا ہے وہ یہودیوں کے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کا بڑا رواج ہے صرف اتنا ہی نہیں کہ رواج ہے بلکہ ان ظالموں نے اس جادو کے عمل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رکھا ہے اور یہ کہا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان ایسے تو صرف نے جادو کو رواج دیا تھا اور وہ خود بھی جادو کیا کرتے تھے اور یہاں تک ان کی کتابوں میں مذکور ہے بائبل کے اندر موجود ہے کہ وہ آخر زمانے میں مرتد ہو گئے تھے یعنی انہوں نے اللہ تعالی کے دین کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کر لی تھی اور جادو گھروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے دو حرکتیں کر رکھی ہیں ایک تو یہ کہ جادو تونے کو بہت بڑا اعزاز سمجھے ہوئے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس جادو تونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیرہ پیغمبر حضرت سلیمان احسط و سلاۃ والسلام کی طرف منصوب کر رکھا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی تعلیم ہے اور ہم ان کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاف لفظوں میں ان کے اس الزام کی تردید کی ہے کہ حقیقت میں سلیمان علیہ السلام نے کبھی نہ کفر کیا اور نہ کبھی وہ جادو کے پیچھے پڑے وہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیر پیغمبر تھے تو ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلیمان علیہسدسلام کی برات ظاہر کر کے ان کی جادو اور دونے کے پیچھے لگنے کی تفصیل بیان فرمائی ہے چنانچہ فرمایا کہ ولما جا رسول من عد اللہ اور جب ان کے پاس اللہ سبارک و تعارق کی طرف سے ایک رسول آ گیا اور اس کے نبی آخر الزما سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی آپ تشریف لے آئے تو انہوں نے کیا کیا نبز فریقم من الدین اوت الكتاب یہ نبی آ گئے پیغمبر آ گئے مصدق المام آہم جو تصدیق کر رہے تھے ان پیشن گوئیوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں تو فریق نوزہ فریقین کتاب اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے پیچھے پھینک دیا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراضح رحم اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا یعنی اس سے اس کو نظر انداز کر دیا اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی کانحم لا یا ایسے بن گئے جیسے کہ ان کو بالکل کوئی علمی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب میں نبی آکر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بشارتیں موجود ہیں متبع مات القین اللہ کی کتاب کو جو پتہ پوچھ ڈال دیا اور پیچھے لگ گئے ان چیزوں کی ان منتروں کے جو شیقین پڑھا کرتے تھے علا ملکی سلیمان سلیمان علیس والسلام کی سلطنت کے زمانے میں یعنی حضرت سلیمان عصد والسلام خود تو جادو سے بالکل بری تھے لیکن حضرت صلیما ایسد والسلام کے زمانے میں کچھ شاقین نے جن میں جنات بھی داخل ہیں اور انسان بھی داخل ہیں ان لوگوں نے کچھ منتر پڑھنے شروع کیے تھے اور منتروں کے ذریعے وہ جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے اور خود بھی جادو پر عمل کیا کرتے تھے تو انہی منتروں کے پیچھے یہ یہودی لگے رہے اللہ کی کتاب کو پھر سے ڈال کر اس کے پیچھے لگ گئے پھر بیچ میں اللہ تبارک و نے بہت ہی ضروری سمجھا اس بات کو کہ ان لوگوں نے حضرت سلیمان و السلام کے بارے میں جو یہ جھوٹا الزام لگایا تھا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے یا انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا یا وہ جادو کرتے تھے اور جادو بھی ایسا جادو جو شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوتا تھا تو اس کی تددید اللہ تبارک و نے بہت ہی واضح الفاظ میں بیچ میں جملے مترجہ کے طور پر فرمائی ہے کہ اور حقیقت یہ ہے کہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا ولاکن شیاتیین کفھر ماں کفر سلیمان ولاقن شراطینہ کفھر سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا بلکہ سیاطین نے کفر کیا نے کوفر اختیار کیا تھا یہ علیمون الناسحر اور کفر یہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے جادو کے بہت سے طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں شرکیاں کلمات ہوتے ہیں مشرکانہ کلمات ہوتے ہیں یہ ایسے کلمات سکھا کر لوگوں کو جادو کے اوپر بھی عمل کرتے تھے اور اس طرح شرک کا بھی ارتکاب کرتے تھے یعنی گفر کرتے کا کرتے تھے یہ سارا کام شیاتی کا تھا حضرت سلیمان عسد والسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اور یہودیوں نے یہ غضب کیا کہ خود حضرت سلیمان علیسد والسلام کو جادوگر قرار دے کر ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا ان کے بارے میں جھوٹی داستانیں اپنی مقدس کتابوں میں شامل کر دی جو آج تک بائبل میں بھی درج چلی آتی ہیں چنانچہ بائبل کی کتاب سلاطین اول کی باب گیارہ سے میں اس کے فقرہ نمبر ایس سے لے کر اکیس تک ان کے معذ اللہ مرتد ہونے کا حسل علیہ السلام کے مرتد ہونے کا بیان آج بھی موجود ہے تو قرآن کریم میں اس آیت میں اس ناپاک الزام کی تردید فرمائی ہے اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے ماخوذ ہے وہ کتنا غلط الزام ہے کیونکہ یہاں قرآن کریم بالکل صاف الفاظ میں یہود و نصارہ کی کتابوں کی تردید کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ یہودیوں کی کتابوں میں جو درج ہے کہ سلیمان علیہ السلام کافر ہو گئے تھے یہ بالکل غلط ہے لہذا اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ پیچھے کئی جگہ تورات یا انجیل کے بارے میں اللہ وبارک و نے جو یہ فرمایا کہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ بھی آج تو انجیل میں موجود ہے وہ ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو دین کے بنیادی عقائد ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے توحید کی تصدیق کرتا ہے اسی طرح اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس میں نبی یاخر ازما صلی اللہ علیہ وسلم کی تشیوری کی بٹارتیں موجود ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے چنانچہ آسری لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی جو تورات میں واضح الفاظ میں موجود ہے تو معلوم ہوا کہ یہ الزام بالکل غلط ہے کہ قرآن ماخوض ہے یہود نصارہ کی کتابوں سے اور یہ بات بھی غلط ہے کہ جہاں وہ تصدیق کر رہا ہے تو ان کی ساری باتوں کی تصدیق کر رہا ہے یہاں واضح طور پر اس کی تصدیق فرمائی پھر اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات کہ بائبل میں حضرت سلمان سلام کا مرتد ہونا مذکور ہے اس کا علم نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے سوا کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا اس واسطے کہ آپ امید تھے اور مکہ مکرمہ میں آپ نے پرورش پائی وہاں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو آپ کو یہود و نصارہ کی کتابوں کی تعلیم دیتا تو جو آپ کے بارے میں آپ کے علم میں کچھ نہیں تھا پرانے کریم کے آنے سے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی شہزر سلیمان اسدالسلام کے بارے میں ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے یہ بات جو معلوم ہوئی اور اس کی جو تردید فرمائی یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ یہ بات اللہ جلال جلالہ کی طرف سے وہی پاکر اشاد پر مار رہے ہیں اور وہی کے بغیر آپ کو اس کا علم نہیں ہو سکتا تھا